محمدہ و نصلي على رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں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 کپڑے بدل کر شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کیسے لگ رہا ہوں سر کے بالوں کو دیکھتے ہیں جسم کو دیکھتے ہیں کپڑوں کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہوں کاروبار کے لیے نکلتے ہیں نہا دھو کے کپڑے پہن کر پالش شدہ بوٹ پہن کر اور بالوں میں تیل کنگھی کر کے شیشے اور آئینے کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں کیسے لگ رہا ہوں کوئی کمی تو باقی نہیں رہی اور خوش ہوتے ہیں اور اگر کہیں کسی تقریب میں جانا ہو کسی شادی میں جانا ہو پھر تو کیا ہی کہنے اس تیاری کے تو محترم بھائیو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے ظاہر کو تو ہم سجاتے ہیں کبھی دل کی طرف جھانک کر کے بھی دیکھا ہے کہ اس کو میں نے کہاں تک سجا دیا ہے اس کو میں نے کہاں تک مزین کر دیا میں نے اس کو کتنا خوبصورت بنا دیا جبکہ سارا کا سارا معاملہ وہ دل کے ساتھ ہے سارا حساب کتاب دل کے ساتھ ہے ظاہر کا بنانا یہ بعد میں ہے باطن کا بنانا یہ اصل ہے اور یہ پہلے ہے حدیث میں بات موجود ہے ان اللہ تعالی لا ينظروا الى سورکم ولا الى اموالکم اللہ پاک تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتے جو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ولا الى اموالکم نہ تمہاری مالوں کو دیکھتا ہے کہ کتنے مال کا مالک ہے ولیکن ينظروا الى قلوبکم واعمالکم بلکہ اللہ کی نظر تو تمہارے دلوں پہ لگی ہوئی ہے کہ اس دل کے اندر اس کو اس نے کتنا سجایا ہے کتنا پاک کر دیا ہے اس نے اس دل کو میرے رہنے کی جگہ کہاں تک بنا دیا ہے تو بھائیو، اصل ہے دل کا بنانا بہت زمانہ ہو گیا بہت عرصہ ہو گیا اپنے ظاہر کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتے بناتے زمانہ ہو گیا بس اب بس کر لیں اب آگے جو ہماری محنت ہو ہماری جو توجہ ہو اب اس دل کے اوپر ہو آج کے بعد سے میں نے اپنے دل کو سجانا ہے اپنے اس دل کو میں نے بنانا ہے اس دل کو میں نے مزین کرنا ہے اس کو اللہ کے لیے رہنے کی جگہ بنانا ہے کیونکہ یہ دل اس پر زنگ چڑھتا ہے اس پر زنگ چڑھتا ہے اب اسلام نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے صحابہ نے پوچھا وَمَا جِلَا يَا رسول اللہ جلا رسول لوہے کو زنگ لگ جائے ریگمال کے ذریعے سے تیل کے ذریعے سے یا دوبارہ بھٹی میں ڈال کر آگ کی بھٹی میں ڈال کر اس کو صاف کر دیا جاتا ہے زنگ اترتا ہے یہ دل کا زنگ اگر لگ جائے یہ دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا صاف کیا جائے گا دو چیزیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن ایک ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ان دو باتوں کا اہتمام کرے تو اسے سے کیا ہو جائے گا یہ دل منور ہو جائے گا یہ دل چمک جائے گا محترم بھائیوں میں بہت دل کی بات کر رہا ہوں اور یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ فجر ہے اور ایک معمول چل رہا ہے درس کا آپ تشریف لے آتے ہیں میں دو چار باتیں کر لیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں اور دعا ہو جاتی ہے بس اللہ راضی ہو جاتے ہیں ثواب مل جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سو فیصد یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے لیکن یہ بات صرف ثواب کے حد تک نہیں ہے یہ بات اس لیے ہے کہ میں بھی اس پہ عمل کر لوں بھی کریں کیونکہ اللہ پاک باتوں کو تو نہیں دیکھتے گئے وہ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر واقعات میرے قرآن سے اور میرے نبی کے فرمان سے کتنا تأثر لے رہا ہے کتنا اثر یہ لے رہا ہے تزک کا سورہ اعلا میں ہے پاک کامیاب ہو گیا وہ تزک کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا پاکی کی دو صورتیں ہیں ایک ظاہر پاکی ایک بات نہیں پاکی اگلی آیت میں اللہ نے دونوں چیزوں کا طریقہ بتا دیا زکا رسم رب اپنے رب کا نام لیتا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا تو اسے کیا ہوگا باطن کی پاکی آ جائے گی فصل نماز پڑھتا رہا تو اس سے ظاہر کی پاکی حاصل ہو جائے گی تو دونوں چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے اور اپنے اس دل پر محترم بھائیو توجہ کرنی ہے جانا اللہ کے پاس ہے اور معاملہ اس دل کے ساتھ ہوگا خبر <تصفيق> میں جائیں گے اس دل کو نکالا جائے گا اور نکال کر اس کو نچوڑا جائے گا جس طرح فوم ہوتا ہے نا اس کو اگر آپ پانی میں ڈبو دیں اور واپس نکال کر اس کو آپ نچوڑے تو اسے کیا نکلے گا اس سے پانی نکلے گا اس سے کوئی شہد اور نہیں نکل سکتا جو چیز اس میں ہوگی وہی نکلے گی اس دل کو بھی نچوڑا جائے گا اگر اس میں اللہ کی محبت ہوگی آپ السلام کی محبت ہوگی دین کی عظمت ہوگی تو پھر اس سے یہی چیزیں نکلیں گی اور اگر ہم نے ظاہر کو سجایا اور دل کو ایسے ہی غافل رکھا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی تو مطلب بھائیو پھر بڑا نقصان ہو جائے گا بہت نقصان ہو جائے گا اس لیے کہا گیا ہے کہ مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں چہرے کو تو دیکھا ظاہر کو تو دیکھا مگر دل کی طرف جھانک کر کس نے دیکھا ہی نہیں جی ایسا لگا یا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول ہی گئے وہ بھائی کیا خیال ہے اب دل کو بھی دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے دل پر توجہ دیں گے نا انشاءاللہ اللہ ہاں جس طرح ہم ظاہر کو پاک کرتے ہیں نا کپڑوں پہ داغ لگا ہو اس کو یا دھو دیتے ہیں اس کو نکال کے دوسرے پہن لیتے ہیں چہرے پہ کوئی مسئلہ ہو اس کو دھو لیتے ہیں صابن اور پتہ کیا کیا لگا دیتے ہیں اسی طرح یہ دل پر بھی بہت سارے داغ لگے ہیں کہیں غرور کا ہے کہیں تکبر کا ہے کہیں بڑائی کا ہے کہیں عیبت کا ہے کہیں چہنخوری کا ہے کہیں جھوٹ کا ہے کہیں خیانت کا ہے کہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے کا ہے کہیں دائیں بائیں لوگوں کو عذیت دینے کا ہے کہیں کسی کا مختلف قسم کے داغ اس دل کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو ایک ایک کر کے ان کو کورچنا ہے اس کو صاف کرنا ہے یہ دل اللہ کے پاس چمکتا ہوا لیتے جانا ہے تو اس کے لیے ذکر کا اہتمام بھی ہو نمازوں کا فرائض تو فرائض نوافل کا بھی اہتمام ہو انشاءاللہ وہ اعمال ہے جو ہمیں قرآن نے بتائے ہیں اس کو ہم اپنائیں گے ان ظاہر کی پاکی بھی ہوگی اور باطن کی پاکی بھی ہوگی اور جب دونوں پاکی حاصل ہو جائیں گی تو اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے گا قد افلاحہ من ذک کا جس نے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا قد افلح اللہ کہہ رہے ہیں یہ کامیاب ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا وہ کا دن ہے سر اور نروز شریف کا بھی سارے بھائی اہتمام فرما لیجیے الحمد للہ عالم ومطقین والسلام علی سید محمد وعلی آلہ اجمعین اے اللہ کریم اے مہربان رب اے رحیم رب اے کریم رب جس طرح آپ نے ہمارے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح سے خوبصورت کر دیجئے اے اللہ جس طرح آپ نے ہمارے ظاہر کو اے اللہ اچھا بنایا ہے ہمارے باطن کو بھی کریم آ اچھا بنا دیجئے اے اللہ کریم ظاہر ہے چاروں طرف گناہ ہے معصیت ہے نا فرمانیاں ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے اپنی خامیاں نظر نہیں آتی دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی نظر آتی ہیں اور اپنی بڑی وہ نظر ہی نہیں آتی اور پتہ نہیں غیبتوں میں خیانتوں میں جھوٹ میں فراڈ میں, میں اور یا اللہ پتہ نہیں دوسروں کی شغل خوریاں کرنے میں اور یا اللہ کتنی ساری قسم کے امراض میں ہمارے دل علم مبتلا ہیں اور داغ ہیں اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر کے باطن کو بھی اے اللہ پاک کر دیجئے صاف کر دیجئے اے اللہ ایسا نہ ہو اے اللہ اسی زنگ دل کے ساتھ قبر میں اتر جائیں اور حشر کے میدان میں اٹھے کریم آقا بڑا نقصان ہو جائے گا اے اللہ جس طرح ہم ظاہر کو سجاتے ہیں خوبصورت کرتے ہیں اے اللہ اس سے بڑھ کر اپنے باطن کو بھی یا اللہ چمکانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے کریم آقا بہت سارا زمانہ بہت سارا عرصہ بہت ساری زندگی اور ہماری گزر گئی تھوڑی سی شاید رہ گئی ہو ایک ارے اپنے فضل سے یہ بچا ہوا وقت یا اللہ تیری مرضی کے مطابق یا اللہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی اے اللہ پاک کرنے کی اور پاک رکھنے کی یا اللہ محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے یا جتنے بھائی تشریف فرما ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے اپنا تعلق اپنی محبت اپنی معرفت اپنی پہچان اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے ہم سب کے ساتھ یا اللہ فضل کا کرم کا رحم کا آسانی کا اور عافیت کا معاملہ فرما دیجئے آزمائشوں سے آفات سے بلیات سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے یا لہٰن بھائیوں کی جو بھی دلوں میں جائز مرادیں ہیں اے کریم آقا یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ دراز کیے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے رہی ماں کا ان ہاتھوں کو بھر دیجئے جو بھی ان کی مرادیں ہیں کاروباری گھریلو بچوں کے رشتوں کے حوالے سے اے اللہ جو بھی اے اللہ جس کے جو بھی مسائل ہیں اب سب سے واقف ہیں اور اب مانگنے پر خوش ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور جو نہیں مانتے آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں اے کریم آقا ہم آپ سے مانگ رہے ہیں گو کہ مانگنے کے لائق تو نہیں ہے پر یا اللہ تیرے در کے سوا اور کوئی در بھی تو نہیں ہے یا تیرے علاوہ اور کوئی دینے والا بھی تو نہیں ہے اے مولانا کریم ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے سب کی مرادوں کو اعلیٰ پیمانے پر اللہ پورا فرما دیجئے اور اللہ آپ کے جس طرح بندے تابیدار ہونا چاہیے اللہ ہمیں اسی طرح سے فرما بردار بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے یعنی ہماری اولادوں کو بھی اہلا نیک صالح بنا دیجئے الا ہماری اولادوں کو بھی الا نیک صالح بنا دیجئے معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کرنے والے بن جائیں اہل ان سب یا سب ہماری اولادوں کو اس کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے اگر کوئی بیمار ہے ان کو کامل شفاء صحت تندرستی عطا فرما دیجیے جو چلے گئے دنیا سے ان کی مفرت تمہ فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و اعلی علی وسحب اجمائح یا ارحم الراحمین